بسم الله الذي وقفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد من المصطفى وعلى آله وآصحابه, وعلى آله وأصحابه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 الذين تبفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في الأرض قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أَوَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المصطوعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة وَلَا يهتدون ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله منت بد کل مولا نلا ملادی نا منوس کلو آل ہی وسل مسلی م یار سو نالا سواب یا رسول اللہ دو السلام يا خاتم يا قلوب السلام علیکم ہم دو سنا درو دے بعد سنا تو مطلق دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق متلک جل جلا جلا لہو دے اندر ناچیروں ہر نفسانی شیطانی شر فتنے تو نجات اور پناہ بخشے حق بولنے حق ہق چلنے حق اتنے مرنے دی توفی قطع فرماوے دوستان گرامی اج دے ختب جماعت ال دا دنوان موضوع کفار بالخصوص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 یورپیا تو اتوں کے رہائشی لوگ مال دولت سرمائے ویزے تما تمام بندے نو کر کرکتی دی الحمدللہ رب العالمین چیز نہ خوف کسے دا اس دے اندر اور نہ ہی منو کسے تو اس تو کے اتر اس موضوع بیان کر رہا اور وقت دی اشد ضرورت ہے تمام دا جو روخی یورپ والے پاس ہویا آخر ہے بال سا جمدا پھر ماپیا کی پہلی تمنا ہو جی کا کاش کدی یورپ اپڑ جائے اور میرے خیال کے ہر دوسرے بندے دی حسرت ہونی ہے کہ کاش مینوں رہائش لندن چ مل جائے مولوی بھی, بھی پیر بھی تے عوام بھی پیسے ہو رہائش یورپ کے ملک مل جائے جی بھن برا پدر پڑ پے ہوئے دے واسطے انج سمجھو جی کابے اپڑے گانا این خوشی نہیں آنی جنوب اتے اپنے نال خوشی ہو جاتی انج نہیں دوستو حقیقت مسئلہ واضح کرساگا کہ اتے رہائش کرنا تے جانا او شریعت اسلام تھڈو جائز بھی ہے یا حرام ہے اور جیڑے جڑے اتے رے پے انہوں دے اتنے کی فرد بنتا ہے اتوں نکل آپ اپنے ملک واپس آؤ یا اتے او واسطے قیام رہائش جائزے اس بیان کرنگا. فیرو تیسرے نمبر تہڈے مبلے ظین جہن مبلغین ایک مبلک ہوں ایک مبلک ہوں جانتے ہو نہ مبلک ایپ لکھتے خاتے مبلک کن مبلک ایبلک ہی نانا کیونکہ وہ ہے مبلک جوگے نے بچارے تے آن جان ہی انہوں کا مبلک واسطے مبلک نہیں مبلک تو مبلک چ بڑا فرق ہے تو او جڑے جن ویک یہاں کا جانا جائز ہوں میں جدو دساگا بھی جدو رہی رہائش جائز نہیں تو اونا تے فرد واجب بنتا رب کی طرفوں کہ ہجرت کر کے تے اپنے وطن آ جدوں کی رہائش جائز نہیں تو جڑے یہ جانے پی نماز پڑھاو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 رہائش اصول بھی دسنے نے بھی اوتھے دے کی قوانین ہیں جہاں دی وجہ رہائش حرام ہے اوتھوں ہجرت فر او دے وہ کی انہوں دے اصول قوانین اور پابندیاں نے او بھی تھوڑیاں تھوڑیاں دساں تاکہ مسلا بالکل چٹے دنگ روشن ہو کے سامنے آ جائے اور ان شاء اللہ وزیر سنتے جاؤ گے تو دل ہر گل پورا اتفاق کرتا جائے گا اچھی سن گرامی محس اپنی ابتدائی گل طویل نہیں کرنا چاہتا تاکہ موضوع نہ رہ جاوے ایسا گزارش کرانگا شروع تمہید تمہی اندر کہ دین ایمان اور مومن دی عزت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 وطن تو مال کیمتی سمجھا ہے کہ وطن مال مالے دنیا چڑھ دن پھر مال تو جان قیمتی کہ مال سارا لگ جاوے تو جان بچاؤ دی کوشش کرتے ہیں پھر جان تو ود عزت ہوندی ہے کہ عزت دے بچان بچاؤ جان بھی بار چھٹی گئی ہیں پھر عزت ود دین ہے کہ جدو دین اپنے ایمان سے نا تے وقت ہو بلند ہمت ازم لوگ نے امام حسین آگوں ہر شا قربان چڑھ تو سب نالوں ود دین دیمان بنیا کہ نہ بنیا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 ہجرت مانا اللہ رسول خاطر وطن چڈنا ہجرت آخر یہ سب تو پہلی ہجرت نبی پاک سرکار دے صحابہ مکے تو ملک کے ہبشا کی طرف کی تیسی.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 اس دے مبارک جنادے ویخ کے اتنے نبی پاک نے اپنے یار جنادے دی نماز پڑھائی محمد! او خوش نصیب بندہ اندر آل صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے پہلوں کوفرج سی عیسائیت سی پھر حضور دیر صحابہ گئے ہن گل سمجھ نے مکے جیسا مبارک وطن چڈ کے ہبشے ملک لو ہبشی لوگ پہ جاستے جو دے نوڑ مجبور کیا کی. تے سکے ہبش دے ملک دے در دو, دو تے مجبور بھی نہیں قوانین لوک مسلمانوں تے مسلط بھی نہیں اس واسطے اور پھر اسلام کی بھی ابتدا سی حال نواں نواں اسلام اتریا اتر حکام ہالے ایڈے اترے بھی کون نہیں تو صحابہ چرام اسے مکے شریف نرک وہ چجڑا ہوں میں میرے اپنے وطن دا کی ذکر کرا جچاؤ کی خاطر اپنا ایمان دین بچان دی بچاؤ کی خاطر نوی پاک کے سبب نے مبارک مکہ کابا چڈے ہبشے ملک ٹر گئے اتوں پتا لگا کہ آپ نے دین نچاؤ کی دی خاطر جب دین پہ امل ممکن نہ رہا ہوا اللہ تعالی دے فرد واجب اتے پورے نہ کر سکتے ہو انج دے حالات اور قوالین بن ہو اتوں ہجرت کر کے مسلمان نو ضروری ہے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 سورت نساب پنجواں سپارا آیت نمبر ستانوے تے ارشاد چفت ہوم ایک چفا ہوم دو میں نے بتا پہلی پڑی ہونے والی ان کالو في کن تم کالو کنستر کن ارد اللہ اللہ تلا فرما ہے بے شک وہ جنہوں ماریا فرشتیاں نے اس حال دے اندر کیوں اپنیا جانا تے ظلم کرنے والے نے موت لے انہوں نے ڈپٹ کرن دی خاطر فی مکن تم کا وچ مصروف سو کیا اسلام سو کالو مرن ویڑ پہ فی نہ اص زمین آج سمزور سا کاساں زندگی اتنے گزاری باہر جاندے یا اتے کافرانے جوگے نہیں سات باہر سا ران جوگے نہیں سا غریب مسکین جا لوگ سان اللہ اولا شریک مولا فرماند فرش ترن وی آخیا فرش تھی الب اللہ واسع جرو کی اللہ دی زمین وسیع نہیں سی زمین کوئی سوڑی سی کہ صرف اتنا سو ہوئی سولہ فرمان ٹھکانا جہن می و سات مسی بڑا بہت ہی ٹھکانے اتبا فی نال واہدان لایا تبھی مگر وہ لوگ جڑے کمزور نے کمزور کہڑے کہڑے مرد کمزور بیمار نے لولے لنگڑے ہی تول کوئی ہیلا نہیں جان جوگا پتہ کوئی کھے جائیے ولایا تبیلا نہ راہ رنگ جان دے نے جو راہ کیڑا جائیے کسی پاسے فاؤ اللہ اللہ قریب ہے معاف کر دے گا کان اللہ ہوا فو اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخش لیکن ویختے سہی مولا کان مولا قانون ویخ جو ہے جڑے کمزور ہیں معاف کر دیا گے یعنی ہے جرم پر اللہ معاف کر دے گا دی کمزوری دی وجہ پر سجنا اس آیت مبارکہ آیت مبارکہ اترن دا سبب او لوگ بنے سن جڑے مکے درد پے سن नबी पाग साहबा ज कई साहबा मदीने वाले नबी भाग सरकार मदीना शरीफ वाल आ गए पिछले जन पिछे रह गए सन उन्हें वतन जो मालूख कोई बिरादरी छड़िए कोई तजारत कोई रकबे जायदादा इथे बनिया ने कि छीएर जाइए किधर जावाने बहार कमजोर बार भुख होगी गरीबी आएगी तंगी आुरशियां आलावा ہلا شری مولہ ڈان ڈپٹ کربارکار فرش سے مارن گے مار کے آخ گے جدو مارن گے تے مار کے آخ گئے دسو کالے پیسو کہڑی مجبوری پیسوں کیا وہ فراند نے کمزور اجن سا جا سکتے آج نہیں سا جا سکتے سڈیا اتنے جائداد ماڑے تو ماڑے تھا غریب سا اتنے سارا سی چڈ کے کھے جانے اللہ کے فرش سے انب دیں ارد اللہ کیا اللہ وسی نہیں سیشا نہیں مطلب رب وسدا شریک مولا سونے نے تھاواں رکھیا ہوئی نے جہاں تھاوان دے اندر ایمان دین دیچا والا اپنا دین بچا سک آل بولو سبحان اللہ آل آل آل اس آیت مبارک دے مبارکری نے کرام نے تفصیلان والیاں امام پاک نے جو کچھ لکھا چند حوالے تنا چھڈنا سنا دیا بولو سبحان اللہ بولو سبحان سجنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرمانے والی شان دی تفاسیر جو تشریح کی تھی گئی امام ابو منصور ماتری سڈے عقیدے اہل سنت د امام نے جاری فکا ویچ امام ابو حنیفا نے آپ ਦੀ تفصیل تاویلا تو اہل سنت جیل نمبر پہلی سورت کے تحت سورت نساد لکھتے و یت آئی الم تک اللہ آپ گویا وچ پیچھے رہ پے سن تو انہوں نے اسے کسردی پابندیاں نو قبول کیتا کیا وطن چڈ کے تو نبی پاک سرکار و مدینہ شریف نگے جتھے اپنا دی نمان دا بچتا تے اللہ تعالی فرمان آپ سرکار فرما نے امام ابو منصور ماتری پیچھے رہ کرتے سا واسطے کہ کاروبار کرتے سندگی گزارتے سوش ستن چڈتے پر اگر مسافری سی پتہ نہیں کی بننا سی کی نہیں سی بننا ہاں اے سوکھا خوشحال وقت اپنا چڈ کے ٹنگ وقت گریبی اپنے اپنے فرشت نے دا تے عزور بند کرتے جب دتا الک نرد اللہ زمین وسیع نہیں سی کیا مطلب اتے رب ہو رہے ہوئے اتے رو ہو گے تو اللہ جیو گا تو جی ایتھوں چ کے کسی دین دینا جاؤ گے تو اتے مار چڈے گا اتے مر جاؤ گے اتے رب ہو رہے کوئی جا نہیں سکے گا اتھے کی مطلب رب جسے کہ ہر تھان تے اللہ تو جیوا گا جی اتو چ کے کسے کسی ہوئے دین دن جاؤ گے تو ابھی مار چڈے گا اتے مر جاؤ گے اتھے رب ہو رہے کو جیوا نہیں سکے گا کی مطلب رب ہے کہ ہر تھانے رب ایکوئے کہ دو نے بول بولو, بولو ایک جی رب ایک उ रब उनकी खातिर जिथे जाएगा तो एडा बेकतरा है वह सगों तेन बर्बाद कर देगा तवज्जो नहीं फरमाई ने जे कोई बंदा मौत तो डर के घर बैठा रहे یا گریبی تو ڈر کے گھر بیٹھا رہے اسی تھان تے جیتے کفر پابندیاں قبلہ کیا اتے اللہ قدرت نہیں کہ انہوں غریب کر دے کیا اتے ان طاقت نہیں کہ مار چھے کیا اپنے دے اندر وسن والے بندے نہیں مرتے ہوں مردے مردے نے, تے مردے نے تے بے وقوف بندہ جو رب سونے دا مخالف بن کے اپنا قبر اکبت ہر شا برباد کر کے اسا مارے جیری تھانت بندے تو خوش جائے تو یہ قبرستان ٹور جائے تو یونیفارم فرمائی نے ایک تفسیر چی لکھیا دوسری تفسیر ا تفصیلاتل احمدیہ میں صرف چند حوالے پیش پہ کرنا ان میں سارے حوالے کی پیش کرا چند حوالے صرف ا تفصیلات الحمدیہ شیخ احمد جیون رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جڑے عالم آلمگیر بادشاہ دے استاد سن اس آلمگیر رحمت اللہ علیہ دے جلام اقبال نے ہندوستان دا حضرت ابراہیم آخ توجہ نہیں فرمائی یعنی جی ابراہیم اتھے بت شکن کھڑنا اللہ نے حضرت عالمگیر علاقے کا بت تے شد بنا کے ہزور شیخ ال حضور شیخ الاسلام شیخ اسلام شیخ نور الحق محدس دہلوی امام عبد الحق محدس دہلوی دے صاحبزاد اونا دی کتاب تحسلکاری شرح بخاری پل نمبر پہلی فارسی او دے وہ پہلے سفے حضرت عالمگی بادشاہ شمار کیا جہے اپنے زمانے کے مجد سن استاد نے انہوں کی تفصیلات احمدی صرف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 جنہوں میں ہاتھ پائی بیٹھا یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے جنوب ہاتھ پائی بیٹھا ایمان نہ پی کیوں اس واسطے کہ میرا متماح نظر نہیں ہوں کہ تسا راضی ہو میرا متماح نظر یہ کہ مولا راضی ہو راضی کرن دی میں سوچا تے میں پھر فکر کرانا یار اے بیان اے کری ہو کرا یہ ناراض ہو گے یہ کرانا تو تو آنو ہی نہیں تسا میرے, تسا میرے سامنے میں جے جے جے پتھر پے <laughs> اٹروڑے میں نو کسی بھی پروا پرو پوکو نہیں اللہ تعالی دی فضل و کرم تو میں تینوں نبی پاک سرکار او دی. وراثت دین جڑا ہے نا وہ محفوظ کر کے پہنچا رہا توجو بولو سبحیت مبارک دے تحت و تفسیر امام احمد جیمن رحمت اللہ نے جنا دی کتاب پورے دے مدرسیاں مدرسوں نور الانوار اصول دی پڑھائی جاتی دی ای ای اس آیت مبارک دے تحت فرما دینے وفی حاض زمان مکن من اقامت دین ہی بے سابا بے ادولا مہ اول کافا راہ یفرو عل ہل ہجر تو واہ آپ فرمان نے اس زمانے میں اپنے دور کی گل اس زمانے میں اگر بندہ اپنے دن قائم کرنے کا قادر نہ ہوفر دے قبضے دی وجہ دے اس پر ہجرت فرد ہے واہ ہک اور وہی حق ہے جڑا میں آنا پا اس آیت دے دی دی اندر در ان لکھیا وے ٹھیک ہے اچھا اس کو علاوہ حضور قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ کازی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی تفسیر تفسیر مظہری اس سے اسیت مبارک کے تحت آپ بھی لکھ نے بس صحیح ہو ان جرت من دار الكفر على من قدر علیہ فریدت مف بالاجماع بل اجماع غیر وحاد ہل آیت دلیل علا وجو ہجرت من مود لا تمکن فیح اقامت شراع الاسلام اسلام آپ فرماندنے سہی یہ ہے کہ ہجرت دار کوفر اس بندے فر رے جیڑا بندہ طاقت رکھ د ہجرت دی فریدتن محکمہ تن پکا فر بالاجما تمام مسلمان کا اس سے اتفاق اچھا غیر منسوخ منسوخ نہیں و حال آیت فرمایا اے آیت ستانوے تے اٹھانوے جیڑی میں پڑھی ہے سورت والی فرمایا اے آیت تو ہجرت واجب ہون دلیل پی بنتی ہے دے اندر بندہ اسلامی احکامات قائم نہ کر سکے ٹھیک ہے بولو سبح اللہ قاضی صاحب رحمت اللہ کا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اے دی تفسیر کا حوالہ سجنا اسند اہادی سے مبارکہ انہوں کا سلسلہ تے پھر دوسرے ائمہ محدثین دا پھر حوالہ سناوا احادیث سے مبارکہ پہلو میرے پاک نبی سرور چاند فراہمی جیڑی کتاب چو میں سنا رہا اس کتاب کا نام ہے امدت ال شر بخاری امام بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالی نو دی آپ سرکار نے کئی حدیث ات لکھ نے ایک نہیں کئی حادیس مبارک جنہیں چند سنو نبی پاک سرکار نے فرمایا اے حدیث پاک کے انہوں نے امام احمد دی مسند تے محدث تبرانی دی تبرانی تو نقل فرمائیے تے مالک بن یخامر ابن سعدی حضور د صحبی تو روایت کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تن قطع الحجر حجرت ما دام العدو یقاتل یا یقاتل دونوں طرح صحیح فرمایا ہجرت نہیں ختم ہونی نہیں مکنی چیر دشمن اسلام دے جی نہیں لڑ دے رانگے. یا لڑے رہنگ اس دشمن اسلام دشمنان دے دشمنا جہاد ہوں چیر فرمایا ہجرت مکڑی نہیں ہجرت مکڑی کیا مطلب سلسلہ ہجرت دا جاری رہنا ہر او تھا جتھوں جتھوں بندہ وی پابندیاں نے کہ میرے گھر دکے وڑ دے, دے دینہ کام پہ وہ تھان چی کوئی ہور تھا لبے ٹھیک ہے ذرا تبجو نال بولو اللہ اچھا دوسری حدیث لا تن کت ار امام بسار دے حوالے نال امام ابو داود کے حوالے نال نسائی دے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے لا تن کا تل ہجرت تن کا تبا ولا تن کا تل تا ہتا تتلا شم فرمایا ہجرت نہیں مکنی جن چر تو مکنی کی مطلب تو نبی پاک نے اگے فرمایا تو جنہ چیز سورج مغرب والے پاسوں نہیں چڑھے گا کی مطلب ادھر مغرب والے جنا نہیں چڑھنا اس پہلو پہلو تو, تو بوہا بھی کھلا ہے ہجرت دا حکم بھی کلا ٹھیک ہے بولو چاہ اچھا ایک اور حدیث میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی اندر حضرت عبداللہ بن عمر تو روایت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتن ہجرت بہ د ہجرت ارام جارے ابھی ابراہیم علیہ تو سلام فرمایا ضرور ضرور ہجرت تو بعد ہجرت ہونی تو باپ ابراہیم دی ہجرت والی تھا ہجرت گاہ ولے کی مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جد اپنے رشتے دار اپنے چاچے نو تبلیغ فرمائی دین بلایا تے چاچا نہیں آیا انہیں آکھیا خبردار چپ کر جا نہیں تے یاد رکھ جی میں نو تھیڑ میں نو کو جاکھیا میرے نال گل کی میں تین میں تینو سزا دیا گا ماراں گا کٹا گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب جب فرمایا لو پھر میں چھڑ چلے جائے تو خداوا نو بھی چڑ چلیا جائے خالی حضرت ابراہیم نے فرمایا جو تو تڈے چھڑ چلیا جائے سورت مریم کھول کے پڑھ لے اللہ سونے نبی ابراہیم خلیل نے فرمایا میں تنوع بھی چڑ چلیا وا میں تے بنو بھی چڑ چلیا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام او وطن بابل چڑیا تے ہجرت کر کے ملک سام ڈیرا لائے نبی پاک نے اسے ساڑے باپ ابراہیم خلیل اللہ تو و تسلیم آب سرکار دی ہجرت بعد ہجرت رہنی ہے کی مطلب ایک ہجرت میں مکے تو مدینے ہے اس ہجرت دے سلسلے جاری رہی رہنگ گجا کہ صرف یہ ہجرت ہ تسا آخر ایک ہجرت تو بھی آنی ہے جی ملک شامل کرنی بہنی پی سجنا معلوم ہویا ہجرت در سلسلہ منقطع نہیں ہویا ایدہ وجوب احاطہ وجوب یا یہ استحباب تو واجب ہو جائیں تو سنت ہو جیستاب ہو جی کئی تھاوا تہد ہو جاندی ہے کئی تھاوا مکروہ بھی ہو جاندی ہے مختلف آم نے میں تفصیل کی جا میں خلاصہ تین پہ دس ہوں واجب اوسلے ہو واجب اوسلے آن جیسے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 دور کر کے فرش وطن چھڑا لیں لیند پر خوش نصیب جنہیں حضرت بلا لانگوں رب دی رضا واسطے وطن چڑ دے بول سب لر ہے, ہے بے کی بتاؤ سانوں کی دی قدر کی پتا مر گئے انہوں تو پوچھ جہ جیندے مر گئے انہوں پوچھ یا موئے گئے انہوں تو پوچھ جیندے مر مر مرے سن ربی صاحب آؤ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 अपनी हो, दू, मालूम होया वतन छे पर गल कदर आमान दिन सुने दिन लोग वतन छह वतन छे वतन छला मकबाल कलंधर का हो रही भी फरमा है لاہوری فرماندے ہجرت, ہجرت مسلم جی اسبا بے صبح مسلمستی قانون ہی یہ وطن اپنے دن بچاس وطن چڈ جانا جھے ویخنا دین سا چوکھا بچے گا اتنے تر جانا ہے مسلمان دا دستور ہے سا قلم لاہور ہی فرمانا ہے ایز اے اسباب فرمایا نہیں مسلمان اللہ جدو قدم جما مضبوط کرنا و دھانی ہوے ہو یہ ہجرت کی توفیق دے چڑنا ہو <تصفح> ایز بے مسلم دے مضبوط کرن دے اسباب دے ہجرت ہے نبیاں وطن چڈے نے سجنا ہاں جی چاہیے چڈیا جناب واجب نہیں سیتا چڈ دتا فل نہیں سیتا چڈیا اس عمل وقت واجب دی کرنا ہوا سامنے واجب ہجرت کرتے آن کر رہے حضرت امام ام ام ام مالک رحمت اللہ تعالیٰ امام مالک رحمت اللہ فرمانے کرو جہارن والا ہاں جی آپ فرما دیں فرمایا جس علاقے حضرت مالک اور مقام ترما نے اور مقام ترمایا کان فساد آپ فرما نے جدو بادل شروع فساد و فی بغیر الحق فرمایا اس زمین رہائش مناسب نہیں جی حق کے سوا لوکی چلتے امام مالک کا فتوا توجہ نہیں فرمائی لیکن یہ حال یہ حال ہے سجنا لوگ چلتے ہو کر دے اور تین پتہ ہے او بڑا امام ہے شریعت دا پنجا امام سمجھ فک دی فکا کتاباں رہ گئی لیکن منع آئیں باہر نہیں رہے فکا منع آئے صرف چار ایمام رہ گئے دی کتابا ہے لیکن والے موت کے جڑے سن جی سماما مک گئے لیکن فکا انہوں دی موجود کتاب اندر موجود پی ہے آپ فرما نے آپ فرماہ بلا فرمائی میرا گس کون فرمایا منت خبر نہیں لگتی اپنے دور دی پہ گل کرتے ہیں جسل ہجرت فرد نہیں آپ فرما سن میں خورا سام جاؤ جام افغانستان ہے اس لیے اسلامی خاص سی، دی حارون دی حکومت حکومت دہذی افغانستان آرمایا گمراہ فرقے کرانا آیا پھر فلانا تے میری سوہرا تو جانی ہے میں اس سانت جانا چاہنا جتھے مشہور نہ اثان چلیے جتھے شہرت ہو تو فرما لے وہ یار اوے آ کے مل شام وال مشہوری ہونے لگ پہ چھتی بندیاں دی کی پھر ایڈا وڈا امام ہوگئے کہ بلا تو اتنے تھا تھانے تم پہ فرمایا مینو اتے اشارے ہو گئے بھائی آ سفیان سوری پہ جانے نے آ وڈے امام نے بھئی تو فرمایا یار اتے جانا تو میری مشہوری ہو جانی ہے تو میں ادھر نہیں جانا دسو کی مقام ہے یار کم از کم کشت کرنی چاہیے آخر ابھی اپنے آپ مومے لینے ہیں نا نہیں کس رسول مننے آ جانو امام سفیاان سوری من یارو سڈے فرد ہو پورا کریے انہوں نے فرض نہ بھی ہوکو کمال بچا خاطر کمال تکوا بچا خاطر انہوں نے ای فکر ذرا بولو اللہ اچھا کبلا ہوں میں جیڑی گل پیا کرنا او پیا کرنا واجب ہجرت دی جن دوسرے لفظ کیڑی آخو فرض اے تھا تو کتوں پا جتھے پابندی ہوئے دے قوانین آکامات انج ہو مڑو کہ بندے نو اختیار ہی نہ ہوئے دے خلاف چلن اگر چلے تو رہنا ل اپنے آپ بچا نہ سکے جنوب نے بوہے توڑ کے کفر اندر وڑے توجہ نہیں فرمائی نے اتو ہجرت کی چاند حوالے سن بیٹھے جی ہوں امام ہنفی مذہب دے امام بدر الدین آئینی جی شرح بخاری امدادی باب فضل جہاد وسی بخاری شریف اندر حدیث پا کے لا ہجرا تا باد فت توجہ کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا مکہ فتح ہونے تو بعد کوئی ہجرت نہیں حدیث مبارک دی شرح پہ لکھتے نہیں امام لو کہ ادھر حدیث چایا بے ہجرت جاری رہی دسیا گیا بے جتھے دین قائم نہیں رہ سکتا اتنے فرض اتوں فرد ہے واجب جتو کوفر بندے ہوتے دھکے نال چڑھتا ہو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 وہ ہجرت فرد مکہ تو نہیں رہی کیوں اس واسطے کہ جب میں فتح کر بیٹھا ہوں بیٹھا جو تو تو نہیں فرمائی نے تو مکہ تو ہجرت فرمایا ہو فرد نہیں تھے اسلام ہے جدو میں فتح کر لیا ہوں کدھر جانا جی ہوں تو مکہ واس تے واسطے الٹا دارول اسلام بن گیا ہے. اسلام کا مرکز بن گیا توجہ نہ فرمائی مطلب ہوں یہ واسطے بزرگ لوگ تے آر نیم واسطے, حرام کیوں لکھا ہے؟ ایسے واسطے لکھا بھائی یہ حدیث کا پتا ہی کوئی نہیں بھائی اس حدیث کا مانا کی ہے ہودیس کی وہ کتنے مطلب سارا رڑا دے کی مطلب نکلے گا ہوں جی کوئی حدیث فتح مکا تو, تو آخر جی بخاری پڑی بیٹھا چیشتی انہوں آخریا تیری بخاری کا ترجمہ پڑی بیٹھا تینوں پتا نہیں بھائی نبی پاک کی شریت کہڑی کی کتابوں کلری پی ہے اے پھول کتھے کتھے کتھے کھل رہے ہیں ہاں اسی واسطے بزرگ لوگ فرما نے جے پڑھو کتاباں سفیا الیاں کتاباں صرف پڑھو ہاں بھی عوام نہ عالم رجوع کرے عالم بھی فتوا دیتی کھڑا ہوئے کہ ہاں جڑی فلمی کنجری ہے نا وہ اداکاری تو کر سکتی ہے پر بے آئی کا پاٹ کوئی نہ ہو جا عالم نہیں ہوں ہو خنزیر ہوں یہ کول بچنا چاہیے توجہ نہیں فرمائی نے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 رشید جنگوی صاحب بھی بیٹھے نے والے ہاں جی اس سبحان اللہ عالم نے واقعی ہاں جی بعض اوقات کوئی اشتیاد خطا کر لینی گل نہیں لیکن عالم نے فتوا دیتا ہے فرمایا پاکستان دکومتوں دی, دی نوکری حرام ہاں امریکہ دا نظام لے کے نصاب لے کے گئے بھی قبول کرنا کہ جاڈا اتنے ماسٹر آئے گا نا تو چھوٹا پھیرا میں چندے چندے کسی نہیں بیٹھا میں اپنی کر کے کوا رہا اپنا درویش ماسٹر آئے گا نا تو میں سوٹا پھیرا گا میں چندے چون کسی دینی بیٹھا میں اپنی کر کے کوا رہا اپنے درویشا میں خالص دین دن رکڑا ملاوٹ نہیں کرنی پا چ نو سال دی عمر شریف سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری دے پری پڑھا رہے ہیں علی پور شریف انہ دے مولانا دالد صاحب جڑے نے او پیر مہر علی شاہ دے خلیفے سن قطب الدین صاحب رحمت اللہ گرد ایک بہت تھوڑے تو سجنا ہوں جس جہل نے جناب آخنا لا جی لا ہجرت ہجرت فتح پڑی بیٹھا پتا نہیں چیز کی آخی جام وہ او آخے گی واہ بئی واہ ساڈے محلے دا مولی تے کا ماحول ہی تو بڑا تکڑا بخاری کٹی بیٹھا اللہ بے بند ہر واسطے حدیث پڑھنا حدیث پڑھ گے گمراہ ہوتے جان گے خبر ہی نہیں لگنی اللہ ایویں قرآن ایک فرمانا جو دلو بہی کثیر مجہدی بہی کسیر فرمایا اسی قرآن کے ساتھ قیعن و ہوں کئی نو ہدایت کئی گمراہ ہو جاندے نے کیوں؟ قرآن جانا کیوں قرآن نہیں گمراہ کرتا بندے اپنی کام اکلی گمراہ کر دی کم علمی گمراہ کر دیا توجہ نہیں فرمائی نظر آبان امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی نو ہنفی امام آپ فرما نے یعنی نیم مکہ جڑا فرمایا مکہ اے فتح تو بعد فکت بعد ہجرت کوئی نہیں فرمایا مکے توجرت اتفاق فرمایا او, او علاقے جتنے دین دا کم بندہ کو نہ ہو سکے کر دین فہیا واجب تن اتفاقن ات ہجرت واجب بل اتفاق امت نبی دی ٹھیک ہے بولو, بولو بولو بول بولو سبحان اللہ جی میں بولو اچھا ایک حوالہ یہ ہن سن لیا شافعی سافی مذہب دمام وہ سافی مذہب امام فتح باری شرح بخاری جنہ کی کتاب بخاری شریف شرح تیرہ دی میرے کو بولو سبحان اللہ یہ جلد نمبر قبلہ ہے چھویں فتح باری شرح بخاری محدث امام ابن حجر اسکلانی رضی اللہ تعالی ہاں جی آپ سرکار فرماندے نے تو مطلب جہا پہلو دلکاری والا بیان کیتا ہے کہ مکے تو ہجرت فرض نہیں رہی باقی اگے بیان فرماسلمی توجہ نہیں فرمائی الگر الجرت منہالا یمکن اظہار ادین ہی بےحا والا جی فل ہجرت منہو واجب فرمایا او شہر کہ جتھے بندہ ہجرت کر سکتا ہے طاقت ہے دین اپنا ظاہر کرنا اب ممکن نہیں تے اپنے واجب ادا نہیں کر سکتا فن ہجرت تم ہو واجبتن اس شہر تو ہجرت کرنا واجب ہے سندا جا دل چ بٹھا جا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہنفی مذہب دے امام یا شافی مذہب دے امام دمام دے بارے اختلافے بھی کون نے امام تورے پتی تورے پشتی فضل اللہ تورے پتی چھ سو اکاٹھ ہجری اس ویل جسل کی گل جسے نفس پراست سڈے آنگوں نہیں سن ہاں جی توجہ بولو سبحان اللہ مسابی حسنت مسا بے حدیث دی کتاب امام بغوی دی مشکات شریف جی کتاب مشہور ہے نا حدیث کیسابی جی کتاب ہے نا امام بگوی انور حدیثاں ملا کے تو مشکات بنائی گئی ہے اس کتاب مسابی حسن دی شرح لکھی امام تو فضل اللہ تورے پشتی نے کتاب المیسر فی شرح مسا بھی ہی سننا اسے حدیث جلد نمبر تیسری دے وچے سے حدیث دے دی شرح تحت ہو آپ فرما دے ورو مام بالا گاہ دل واجد ازس بہتر ہی فی دین ہی جدو بندہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ ن چ نقصان محسوس کرے تو فرمایا ایو ہجرت پھر واجب درجے نو پہنچ جانی ٹھیک ہے بولو بولو بولو جی اچھا یہ وہ امام نے دے بارے مکتوبات امام ربانی شیخ مجدد مجدانی جہاں دے بارے کی دسا جو یہ ش... میاں شیر ربانی جانتے جو اپنے زمانے دا غوث ہویا وقت کامانے کا ود ود ولی بنا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی سلسلہ پاک کے وڈے مرشد مجدل فرسانی آتے نے اللہ میں اقبال بھی مجد دوتے پوری نظم لکھ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آ اہل سنت و جماعت مسلمانوں دا صحیح عقیدہ پڑھنا فرمایا امام تور پشتی دی کتاب عقیدے وہ او پڑھوا او مسلمانوں کا صحیح بیان کی گیا او انا انا کیا گیا وہ میرے کوجو ہے کتاب فارسی ترکی چھپ کے آئی ہے اصل میرے کوجود ہے ذرا تمجو لال بولو سبحال اچھا ہوں کملا سدکے جا امام دے حوالے تسا سنے سن ایک مالکی مذہب دا امام ہے کہڑے مذہب دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا نام پا کے امام محمد بن علی بن عمر الری المالکی مالکی یہ ہوئے نے پانچ سو تے چھتی ہجری امام قاضی آیاز مالکی رحمت قاضی کاز مالکی رحمت اللہ علیہ کتاب شفا شفا شریف کتاب جن دے بارے مشہور ہے سیرت نبی اتنے کتاب ہے جن دے بارے مشہور ہے جس گھر دے اندر ہوگے چور نہیں وڑنا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں لیکن ہومن گن والے نو ہاں یہ نہ بھی رب نال ٹکر لئی کھڑے ہو فرچ کتاب شفا رکھی کھڑا ہوں لوگوں کی چوری کیاری آوے کتاب شفا رکھی کھڑے ہو پیا ہو نہیں بچاؤ کتاب شفا چھوٹی قرآن وی کتابی آئی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف حدیث دی کتاب کی شرح لکھیمال شرح مکمل کر کے لکھیے اندر جا ملایا لکھیے ہاں جی ان دی تکمیل اصل امام جہری جی نے انہیں وہ کتاب ہے بڑے وڈے مالک امام نے انہوں فتوا ایس فتوے دیکل کیتا گیا اس کتاب کین دی اے امام برزلی مالکی برزلی مالکی رحمت اللہ دی آم مشہور برزلی شہید تلف ہو جرزلی ہاں جی تون سی اے سٹھ سن اٹھ سو ہجری دے ٹھیک ہے نا سمجھو سبحان اللہ شرح بخاری اسکلانی دے استاد نے جلد نمبر پہلی میں ماتے میں سمجھو ہولی گل ہے پنج ہزار کا میں مکمل نسخہ لیا ہاں تو میں ہی میں جو کھولی بیٹھا وا ہاں. میرا ماں ہڈاں دا لگ گیا تو آستے فرق ہی کو نہیں پہلے کس آتا پیا توجہ بولو سبحان اللہ کگوانے گا سا کہ انجوا صاف ہو گیا تو پرواہی کو نہیں میں ہرشہ لائی بی پانچ ہزار ستاں جلدا دا پورا نسخہ آیا جن سیٹا دے سات پانچ ہزار روپے کا ہاں جی تے چھپ کے آیا دار الرب الی فلامی اتو باہر بیروت تو اچھا اس دے جناب جی پہلی جلد تفا نمبر پانچ سو چیانوے ات لکھیا ہے آپ سرکار تو ایک سوال کیتا گیا اسلے سکلی شہر سی سکلی سکلی دا پتہ نہیں سکلی آتے ان کافران دا سی گل بات تسلوت کافران قبضہ کیتا ہوا سی کافران کا تسلط پورا توجہ سکلی شہر دے علامہ اقبال نے بھی کہکلی شہر دا ذکر کیتا ہے اپنے بانگے درا اور سوال بھئی سفر تجارت دا کرنا تو ادھر جانا تو ادھر رہائش کرنی اندے بارے کی اتے جانا پیسہ کما دی خاطر توجہ تے اسے بادشاہ جہے سن اتوں کے او پابندی لاندے سن اپنے قوانین کفر دے خاص مسلط کردے سن جڑے حرام کفر سن آیا مسلمانوں تے او پابندی جو لاندے رہے سن تو امام مالی نوچیا گیا اس لیے بادشاہ وقت دا کٹھے کیتے آلم او وقت بادشاہ جو مومن سن نبئی ایمان تھوڑے سن موہم سن آلما نو, اماما نو کٹا کرتے سن مسل پوچھتے تھے جی شریعت اجازت دیندی سی تو قوم نا دیں سن جی نہیں اجازت دیکھ کرتے بھی تھوڑا وہ سکلیال جانا اس طرح جہر کہ نہیں ہوں ڈیر سارے آلمشن امام ناظری رحمت اللہ نے اس مجلس سے چوٹے آپ نے فرمایا ابل ار یوز سفرایا پہلے میں دساگا سکلی شہر الملک ست جہا ہے نا وہ سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں فرمایا میں تو یہ دساگا کہ جدو کافر جڑا مسلمان اس شکلی شہر وال جے وہ آم کافر اندر چلن کوفر ہوم آکام حکم نہ جڑا جائے شرا چمڑ کفر دے دکام پابندیاں پھر نکلو آیا تو سب کچھ ویخیا جے پھر دتا پھر اس وقت آیا جو کیسر کسرا دے خزانے حضرت عمر دے پیروں کے تھلے آئے پائے کر غنی اللہ نے وعدہ جو فرمایا پورا چکی امام مالکی نے آیت پڑی فرمایا رب دن کی عزت بچان واسے ڈر خوف بہانہ رب نہ سنیا فرمایا میرے گھر دی عزت بچاؤ کوئی ہیلا نہیں ہے میں آپ دے دیاں گا امام پرجری نے فرمایا مومن دی عزت کوئی کابے گاٹتے نہیں فرمایا و کلا لے کا ہر متل مسلم لاکھ تک روپے لازل تے لتا میں فائنل نہ صبح نہ من من فد نہیں فرمایا مومن دی عزت ٹکر پانی دے پیچھے نہیں رولی جا سکتی جب کام کی حکم آیا تو لہذا یہ بچا فر لے یہ پیچھے ٹوکر واسطے اس کے پیچھے ٹکر کی سارا کچھ قربان کرو لیکن مومنٹ ٹکڑ کے پیچھے روازت نہیں اللہ بے پر کر دے گا بھی رجا چھوڑے گا بولو بولو ایسان اللہ ہاں وہ کم لیا جس مذہب میں تک کھولی ہے نا یہ تو تینو مینو کابے دال پیارا لوگ ہاں میرے نبی پاک پا نو خطاب کر کے نہ فرمایا جو کابیا تیری بڑی عزت ہے پر اللہ دے نزدیک مومن دے خون دی عزت زیادہ ہے توجہ نہیں فرمائی ہوئی آپ ہاں جہا یہ آخیا گیا نا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے کچھ پر کسی ਵਿੱਚ دل نہ ڈھاوی رب دلان, دا دلان سمجھا کسی کافر کا بھی کسی کا دل نہ ڈھاوی میں ਦੇ ਸੇਰ بختا فکیر د شرج وہ پہنتا رب دلان مطلب دستا پیا اس دل ڈھامی جس دل چ رب رد مسجد ڈھانے مندر ڈاندے ڈا دے جو کچھ ڈر پر کسے دو دل نہ رب دلان یہ مطلب کافر نکل گیا کافر دل چ رب نہیں وستا جی رب وسے تو پھر کافر کیوں ہونی فرمائی اور آخ چشمہ کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا کما کال فرمایا ہر مومن مسلمان دے دل اللہ دا نام ہے معلوم ہوا کافر دے دل چفرے رب نہیں کی مطلب ایمان والے دا دل نڈا کی مطلب او ظلم نہ کر زیادتی نہ کر ہاں جدواری آ جائے کہ ایمان ہووے، توجہ ایمان پھر خود شرع دے خلاف کرے تو شرح کی حد بنتی ہوا دے کیوں اس واسطے کہ یہ جدوں اے, جدو اے کم رب سونے دے خلاف کیتا ہے نا اے اللہ ندروں کدی کڑا توجہ بھی فربائی اللہ سونے جدو یہ کھی شران حکم پورا کر لکھ دل پہ ڈا ڈھا دے کوئی فرق نہیں پہ ہوں دل ڈال <laughs> کیوں جو ہوں جیڑا دل بناو والا یہ تھڈو کے خلاف ہوا گلا توجہ فرمائی سبحان اللہ اس واسطے سجنوں کلام پڑھنے سوکھے نے سمجھنا بڑا اور اچھا جائز نہیں کیوں آ کے مسلمان جانے انہوں کے اتنے او اپنے قوانین دے مسلط چکر دون سجنا اے حوالے سارے بیٹھا سو سو بیٹھا ہے نا اے ہون ہون دے زمانے دی مفسر ان دے اندر تفسیر ابن آشور نشہ ہے اس پر بھی 6 سورت لکھیاں نے پہلی صورتوں نے لکھی ہے جلحالت اللہ سور محت مفسر پہ لکھ دس شہر ملک مومن ن دے بارے فیتنے میں پایا جاوے تے کفر چلن مجبور کیتا جاوے اور نکل رکھ دکھا ہے کہ اس دا حکم جیڑا جاان دی سورت نسا والی آیت نمبر ستانوے اللہ نے مکے آتاریاں فرمائی نے کون سجنا ایت حوالا جات نے اس حوالہ مارنا وہابیاں پہلو جو کچھ سنایا کیونکہ وابی بھی ادھر بہ کھڑے کہ نہیں ہاں؟ ہے پر جیویں آپ چڈیا نہ اپنا مذہب یہ نہ بھی اپنا ہاں جی کیونکہ یورپ یورپ دی کنجری جہی ہے نا اس کی دی ادائی دی نرالی ہے کیونکہ جڑا ہی وزبا دا سان ادے ہی جان دے نا پا. <ت sentences> <ت sentences> <جنیفر> دے ہاں <تصف> بھویں کوئی ہے مکا چھنا چیز بڑا دین جی آوٹا تچا بنیا انہوں گوا دی خاطر لندن آپ تر جا سبان وہابی جنہوں نے نواب وہ بی جی ندس بھی سمجھتے ہیں سارا کچھ ان کی کتاب البرا جزرو شہادت عربی دے اندر میرے کو موجود ہے اس دے اندر اس نے پوری بحث اس مسلے تا چڈیے آخر دے اندر کئی ورکیا سیدا چا حرام ہے یورپ مارکے جانا مارکے <laughs> ائش نکلن جے, اے اے جے قوانی تے تے پہ رنگ چور تدر نے جے راضی خوش نہیں تے حرام سمجھتے ہیں تو رانک سمجھتے ہیں تو وہ فسے چو تے پھر آد حرام کام ضرور پہ کرتے ہیں کفر تو بچ جان گے پر حرام تو نہیں آ کے بچ سکتے توجہ نہیں فرمائی گئی پیش کروجائی ذرا توجہ بول سبحان اللہ میں تینوں آخیا گھر ہر کسی دا پورا کرے دا گھر رب کے فضل نال پورا کرا تو بولو سبحان اللہ ہر وقت تو, تو تھوڑا سے میں جرا کرنی ہے بھائی دسنا ہے جو حکم ادھر کی لگتا ہے جو کچھ اتر پین جوڑے پین رنگ پی ہجرت فرد میں گل کی اتنے بالکل آئے بیٹھے سن مولانا عبد الرحمان جامی صاحب آدھے تو میرے دوست نے انہاں آخیا وہ چشتی آ یہ گل ہے نا ادھر کی بیان کرنا ہے سانوں تو پاکستان ہو اجرت فرد مڑ جائیے کہڑے پاس لیکن میں فرق تسنا میں انہوں نے بھی فرق دسیا اتنے کا تو اتنے کا حال ہے کہ ہاں جی فرق یہ کہ اتنے دوانی ایسے انہیں بنایا ابو جہل مکے والا وہ سیدا سارا سوٹا لے کے تے لما پا لا سا دے ماردر دے چپا بھی پڑھ دیں شیتان شیطان جیڑی وہی کی چلتے ہیں ابو جال بے وقوف سی بے وقوف کا مطلب یہ کہ وہ سیدا سا سی اس چلاک تے شاطر تلیس تے نے جہل دا سجن تھوڑا سی سجن چک ہے انہوں کی دس ہے انہوں یہ دسیا سو کہ تسا اپنے علاقے دے قوانین انجدا بناؤ ایک تو اتنے شرط چا رکھو کہ مسلمان سکول ہو ضرور آئے یہ اتوں دا قانون ہے جی نہیں رہائش نہیں ملنی کہ اندر بھی ہو جانا ہے ڈیڈی اور اچھا پھر جا کے ہوں وہ صرف بہن ہے کھچڑ کا تے جانا توفر آپ یہ تیرے سکول اتوے کوفر کتابیں پڑھا سکھا رہے ہیں تے جڑا وہاں دا اپنا ملک او کی حال ہو سی میں ایک مثال دینا جو پیشاب کی چٹ جا پوے دودھ دلیت دو ہو جائے گا کہ نہیں اچھا ہوں جن دودھ سو مٹکا پلیت کیتا ہے اس وقت والے اپنے کا حال ہو سکاب کی حالوں سی؟ <laughs> دی چھٹ سال دودھ دھ دو مٹکا پلی تے. تے پورے پشاب کا پلیت نہیں پلیتی کونی سی اصل دھ ہاں. سا سڈے پلیتی آئی جدو انہ دی تعلیم آئی ہے سیٹ تئی میں مثال دینا کوئی مائی دلال اتنے اٹھے تو سابت چکرے جو سکولوں کے کھلن تو پہلے مسلمانوں رنہ گاندیا سن بے حیائی سی کنجرپونا سی گھر گھر سال بازے سن بے گیر بے پردگی سی کوئی مائی دلال سابت کرے بلکہ تاریخی اور کئی سیانے بندے دسنگ کہ سکولوں کے کھلن تو پہلے ننگے سر کوئی بندہ مسلمانوں کے پنڈ چی لگ سکتا جو سو سال پہلو سن پائے فرمائی اچھا تو سجنا اتے جدو اوتے پڑھا کتاب وکرا تو ماحول کم دھی بی مسلم ادو انگریز بیٹھا کٹے جدید واقعات لکھے کڑے نے ایک دی لڑکی لندن دے اندر ہو لڑکی امریکہ یا لندن دا واقعہ نے لکھیا بے لڑکی جیڑی انگریز نال تر گئی سکول نے لے پھر ابا جہا پتا لگا انہیں اگوا چکرائی تھی اگوا کرا لئی اگوا جد برامد ہوئی نہ کرایہ سوس نے ڈیڑھ سال پیو نو, کی نو اندر چنی یعنی عدالت نے دی زلالت نے زلالت آخان زلالت نے اندر جا کیا پیو سکے جمن والے فیصلہ کر جی پہلے گم پیول ویخیا کنجر اگریزی کے اندر آن کے ڈگ ابا وے کنڈیا جمی میویں ڈگی کدے پیے کھجور تو میرے نال لگی سی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 یہ پورے یورپ کا قانون ہے اتوں کا قانون ہے لڑکے لڑکیا لڑکیاں لڑکیاں ویا یہ جڑا قانون قبول کرے گا یورپ کنٹری اچ رہائش مل سکتی ہے جن نے ہن جی اتے ہوں میرا مسئلہ دے نکلیا بھائی ای سال دگڑ بابا ہے ایک ہو نو عشق چڑھ گیا اندر انہیں آخیا میں تیرے شادی کرنا چاہتا اگو کھانگڑ آک دیں گے اللہ مصر تے ترکی نے درخواست دیتی مصر تے ترکی نے کہ سانو یورپ کنٹری شامل کیتا جاوے انہوں نے آخیا سڈے قانون ہے انہیں آخیا سانو قبول سنتا جا اچھا سجنا دے ہوں ایمان نار دس جو کفر دے جڑے بے غیرتی دے ایڈے لانتی بڑا چڈے نے جنہیں رہائش لینی ہے انہیں آخنا جی ہاں قبول ہیں کوفر کیا انہیں قبول کفر قبول کیا مرے گا تے فرشتے آستا سر پتا کوفر اس بےمان اگوں بو بوکنے میں کی کرا اتاشی بڑی سی کاروبار بڑے سن بڑا سیسٹا تینتی روزی واسطے ہوجو نی فرمائی نے سجنا کسم خدا بھی کر کے باقی دوالے کی سنا मैं میں اپنے اپنے کنا نام سنی گل تین सुनाना میں ہوں سا مغل پورا مغل پورا چلارا مسجد خطیب ہوں سا بڑی پرانی گل ہے پندرہ سال پرانی تقریباً اتے میں خطیب سا میں زہر نماز پڑھا کے بیٹھا وا ایک بندہ آیا پینٹ شرٹ پائیے ادھیڑ ادھیڑی امر پریشان آ کے بہ گیا مینو بولنا سا دعا کرنا کی. میں کیوں میں آ لندن کا رہائشی ہوں میں اپنی اولاد لے گیا ساری گریجویٹ کی ڈر لگتا ہے کہ کلمہ نہ چسیا میرے اگے قرآن ہے میں جی کوڑ مارا تو لانت لندن دہائشیا سارا کچھ ہے گریجویٹ کرایا ہے ہوں اتے مینو خطرہ ہے کلمہ چھوٹ ہے تے آخر موت تے تو مینونی وہ اللہ دا خوف اندرا ایمان کوئی ہے سی نا وہ خوف اندر ایمان اٹھا سا آخیا مرنا اتنے مینو ہے وے مول صاحب میں رب نو قبر جواب کی دیاں گا اولاد کافر کر کے تو میرے کو آ گیا لفر سن آخ میں دعا کی کرا آن دے دعا اس گلتی کر بھی آ جان اوندے نہیں مائ سدنا تے اوندے نہیں اتو آ جان ت بد نظیر دا دور سی میرے خیال دے اس لیے بد نظیر دے دور حکومت دی گل غالباً اس بھائی ماقستان ملازمت مل جاوے میرے ایتھے میرے ٹبر نوتوں بچ جانا ایمان دس ہوئے ہے جی کلما تک جان لگے ان گیا نا ہوں میرا کلمہ زبان تے کی رہا. تے جے حال تو حرام کیڑی تھان سے آنی ہے توجہ نہیں فرمائی نے اس واسطے سجنا کتاب ایک چورپی تحذیب تباہی کے دہانے پر اس کتاب دے لکھا ہے کہ نا ایک وزیر وزیر اوٹھوں امریکہ دا جی ڈرائور بیان رہا لندن دا لندن سکو لے چاکے بچے داخل تھا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 چلو گے پھر ختم ہو چکے ہوں گے مر جاؤ گے یا ریٹائر لائف گزارے رہو گزار رہ گے یا نرسنگ ہوم کے بادشاہ ہو جاؤ گے اور یہ بچے ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں گے انہیں بھول جاؤ اور یہ مت کہو کہ یہ ہمارے بچے ہیں یہ تمہارے نہیں یہ برطانیہ کے بچے ہیں برطانوی مسلمان اور ان کا مستقبل صفحہ نمبر بارہ یورپی تہذیب تباہی کے دانے دا پر سو ستانوے ان برطانیہ بارے بڑی لکھی عجیب عورت اسلام اور جدید سائنس حکیم تارک محمود چکتا لندن یہ بھی لندن رہا تھوڑے کی لکھا ہے کم عمر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 ترانوے یارہ چھوڑوں دی رہائش کیڑا مسلمان آخ گا جائے دے تاں کے اللہ اقبال اتوں کی مسجد نسجد نہیں سمجھا ملا تبلیغ پہ جانے نا اللہ مائی اقبال کی آ میری نگاہ حکمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ حکم والے ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ ہر میں مغربی ہے بے گالوں حرم نہیں ہے سنگین کرشم پودے تمہیں ہرم میں چھپا دی ہے روحے پتخا لو اقبال آ فکر پاکستان آ لندن دی مسجد مسجد نہیں لندن دی مسجد مندر ہے شکل مسجد دی ادرو مندر ہے قرآن ٹھڈے مار ایتھے دی مسجد بمب مار کے گرا چڈتے ہیں وہ آدھا وہ ظلم کی ایتھے دراہ اتے کیوں کی من سجنی روح دی رو بڑی کر کے تیرے اسلام بادہ اتنے سپیکر چ بانگ نہیں ہوں اللہ دلان ایندے کا حال ہے تو اتنے کا دا حال ہو سی پئی اس واسطے رحائش کرے کبھی گنا مرتکب نے اگر انہوں دے بڑا قوانین اصولوں دے خلاف ہیں جے اندروں متفق نے تے فریم فارغ نے ہاں کیوں جو اللہ تعالی دے قانون نظام دے مقابلے ویچ جو جو قانون بنے وہ جڑا مسلمان صحیح سمجھے گا پسند کرے گا وہ کافی دائر کھا رہے گی توجہ نہیں فرمائی میری گل سے اچھا دے جدو ہوں موڈی کٹیا گیا اتے راہنا ہی جائز نہ ہویا او پابندیاں حالے شکر الحمدللہ الحمد للہ نہیں ہاں ایر ہے شروع کام کافی سارا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ مٹھے مٹھے حملہ آورنے ویو سکول تعلیم پہلو یہودی دے حق کے یہودیت دے حق کے چ دے حق کے ذہن بنا لیں لینا جب نسل تیار ہو گئی ہے پھر پچھو اپنا قانون نافذ کر دیں وہاں ہونا آپ ہی آخر لبیک ابو جی ڈیڈی جی Ha huh? میرے کو رحمان جامع صاحب بیٹھے رہے دا ڈرائیور رہی نو ندایا جاری کہ مسلمان دیاں عورت جو کرس پارک مرضی کرے اور جیڑا کوئی روکے تو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 مینو حیرت آ جتے خود رہام جدھر جی جاؤنا امام احمد وہ فوٹو کھچا کے ادھر جانا پہننا فوٹو کھچاونا خود کسے کسی منفیت کسے مالی فائدے جائز نہیں رکھیا گیا آپ دیکھ ل میرا مطلب امام احمد رضا کا پورا فتوا لگا پیا مبلغ مبلغین دے خلاف فتح نمبر جلد نمبر ایک فتح ردوی ہے آپ نے پورا میرے کوئی میں سنا ابھی جی آپ سکار نے پورا فتوا لکھ جد ارام جان کیا جانا, تھا جانا, کی جانا, جانا دے قانون دکھے جانا اگلے دن ایک اخبار سے آیا ہے کہ محمد طیب نا دا بندہ پھر جانا سی جڑی ایجنسیاں اتے میرا مطلب ویزا لا کے پاسپورٹ لا کے برطانیہ والی گلدیاں نے اس ایجنسی دے بندیاں آخیا اب تیرا نام تو نہیں جا سکا انہیں آخیا کیوں نے آخیا آخی آ محمد طیب نہ ہے محمد ساڈے دشمن اے نلو کٹ ان آخیا یار پیسے لے لو جان دے اگو آخیا یہ تو پیسے تو وکتے جی ان گلوں جی دشمن جیجنے اندر پیسے تو نہیں وک سکے انہیں کٹایا پھر گیا اندازہ لگا بولا جی روکے دو سال اندر تبلیغ جہاں مبل مبلک ادھر جائے ہاں جی جا مبلک اجتماع جڑے جڑے اجتماع کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو پتا نہیں کی کچھ کرتے ہیں یہ جڑے جڑے جانے جی اپنا پیو دے دے اتے چڈو آؤ تو تھا کچہری چلیے اتے تو انگلش پڑنی پی آپ اپنے پنجاب نہ سیدا کر لیے ساری تو مڑ جمی جمائی روان یہ دلے چ نا چلیے دراؤ ہوں آخن جا جائے نہبل بن کے جا گل کر دے بھائی چشتی آپ نے پی تو اتے تبلیغ جدو کرے نا تو تبلیغ اتنے بازار دیں نہ جیت آسان نہیں اتنے ہو سکتی بازار کی مول کسی مسیح چندہ کٹھا کیا چال بے لیا مبلا جو ہوئے ہوں یہ پہلو آخ واقعی تبلیغ کرا چلیا جڑی آیات قرآن یہود و نصارا دے خلاف نے او اتنے پڑھنی پردے دے حق چرتی یہد کی حیبانی آزادی ہے رنگا بردا دے خلاف جہاں آیات نے وہ پڑھنی اچھا جڑی آیات اس یہود و انسارا دے قانون دے خلاف دے اللہ دے قانون دے حق چل پڑھنیا ٹھیک ہے جب میں ایک گل کی میں لین چلے او بے ایمان آ کیوں نہ برا دو پیسے واسطے ایمان دیر رڑ سجنا میرا دسنا فرض سی اج تو بعد جیڑا سوچے گا یورپی ملک میرا پتر ٹر جاوے میرا برا ٹر جائے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 اج محفل سجی ہوئی ہے اپنے اپنے دی محترم نے اپنے اشعار دور حاضر دے تقاضے نے دور حاضر دے اندر جیڑی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے خاص کر کے میں اور جو بھی دیگر حاضر دے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے, ہے جس طرح کے شرما دی آئی نے جو مردا حق گویو بے باقی آئی نے جو حق گویو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی میرے دوستوں اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو کبھی ہار نہیں ہو سکتی اللہ کے بندے کبھی کمزور باطل سیر نہیں جکا سکدے اس واسطے غیرت سارے دوست بزرگ اس کلام نو سن کے اپنے, دین اپنے ایمان اپنی غیرت اندر اضافہ فرماون اور اس کلام نو زیادہ تو زیادہ جتنا بھی ہو سکے اگے پھیلان دی کوشش کرن سے میرے, میرے دوست بزرگ سامنے تشریف لیا کلام چاہیے ہوگا وہ جامع مسجد رحمانیہ شیر ربانی پنڈ سٹاپ حاصل کر سکتے نے لہذا کلام پیش ہون لگا سارے دوست بزرگ ایمان افروز کلام نوں سنو لرت وی پوری ری چنی ہوں تباہی نہ ہوں جی کل پڑھتی سدر قرآن تین یاد رکھتی رب رحمان تین تو پھر جمدی ٹیپو تی سلطان تین ترقی ملتی پھر یارو اسلام ت اتے دفتر آن چلتا عزت ملتی پھر خیروں سارا کام وگاڑیا ہے ماسٹر نے کی آخا مس شیتان تھی کروں کڈ کے لے گیا کالج روڈ دتا ہے سیرت ایمان تھی اتوں کنجری بنا کے کڈیا سو بیٹھی ڈوج دل پرچا تھی محمود قدم جمنے بند ہو گئے جمے سلطان رائی تائیں کی لیا یہودیاں تو یہود ماسٹر نمک ہرام تلم ہیٹ میں کی تحریر کرو اگا کی کی لائی نے پروفیسر اس کا شرما جو ہے سن قوم دیا کلبوں میں نچائیا نے پروفیسر یا ہزار سن بند دباؤ پہلے کنچی وانگ چلائی پروفیسر بندے بال کڈا اے لڑے الیکشن بیوٹی پارلر بائیاں نے پروفیسر کی پہننا کل کے لیکن حکم قرآن اچھی منگے بیوی فاطمہ واگ وہ کر بہتی پھر گود ویچ حسن حسین جم دے گھر گھر ہوں سلطان ٹیپو صحابہ والا نظام جی اچھی منتے ایڈیا ہوں پھر کمال پاشا تھا خوب یہودی جہدی کا پاکستان دی کی تاریخ دسو ویکھو حاقہ دے ایتھے اتے کارنامے کشمیر جیت کے ہر گیا خان جائییا اج تک وہ پج دانگ دانے ترنگ دان جی قبر بمب مارے اوب جے یہودی دے سب کا بنگال مجیب تم کی گئی جدوجی رشتہ کٹنے لائی سپا سابا بنا دشن دیکھ ہاتھ کو رن والے لفظ درشت مولوی نال لگا دل عوام دے سے تو دور ہومن ہومن ہوتے سوال لگا میری چال یہ چلی یہودیاں نے رشتہ آوام کا کٹیا جائے عوام کھچ کے لے جاؤ کالج مولوی تھی سٹیا جائے کلاشن دے دیو ہاتھ قرآن والے دل عوام دا تو جائے دہشت گرد عوام کہے مولوی نو نہنت تو اے گنجے نے کھٹیا جائے ایک بنیادی صدر رفیق تار خوشی نال سارے اارے دے گئے اندرو سی رفیق یہودیاں دا داری ویخ کے ابھی پھر بھولتے گئے असा समझियालाम लगा वो तो पिछले यूदी के तुलते गए आखन लगा पड़ता है दबे होर भी पैरों में रोलते गए सारे भुगत गए फौज दई मारी सुखबीर सिंह नचती भेन पई है नंगा नेत्रा इन्होंने कुफर मल्या रूह दीन की कर दी हूं वैन पईिए ہم ہمشیرا ڈیم ہوٹلوں بیٹھی اتو اسلام دی کی بین پیے ٹولا سپر بنایا پروفیسر دی انہیں یورپ آسٹیم پیے پروفیسر نے ٹوئنیا کی پائی آ نکلے کالجوں جدوں یہ پک پائے نے سب کمیٹی جا رکھا نہ دو جدو دین و بالکل اک گئے نے بگڑ کو آئی بکری کا توڑنے لگ پے گنجے دل تو لوٹ کے سعودیا گئے میٹر مسجد کٹ گئے دکے دشائی کی ہو گیا فوجیا کنو فڑ کے پوچھو خا ماسٹر نو کی کیا تنا یہود ملا چپ سے پیر پجیرو اتنے لب یہ اسلام کے فوجیا کالج لٹیا دین دہبران روڈے پے آسیں بربویاں دربار والوں کے اتنے بھی ڈا چڑتے جنہیں محکمہ یارو اوقاف ہوں دولت نکلتی نہ جی جنہ چار جی احساس ہوں زمین دی ڈے ہے ملک اندر مسئلہ حل ہے انہ دا خاص ہوں مولوی رکھ دے مرضی دا جنوب دین دا نہیں احساس ہوں پردہ عورتوں کا یارو دہشت گرد تینوں نگا نچاؤ تے کوئی گل نہیں جیکر پڑے گرو آن تے دہشت گردی مینا بازار لواؤ تے کوئی گل نہیں مولوی دسے جی دین دہشت گردی کے بل ڈش چلاؤ کو کوئی گل نہیں لکھ لانت پھر دے دین دی اتنے ڈیوچ بٹھاؤ کو کوئی گل نہیں دشتر, دشتر, دشتر, دشتر. مسلمان سدان دے نہیں وارس جیڑے کافر نو نافر نہیں دے ہوا نال گیٹا ہو جائے نندا مسجد نہیں ملوں رہن دے ترقی کہ پرد جے پھرے بابو برا اس طریقے ذرا نہیں دین دے اجاڑ دتا نہیں چگا اسلام والا کالج ایمان نہیں رہن دیں کوئی سوچنا نہیں سوچ دین والی ملا پیر تے دی عوام ویخو کرنل جنرل تے باوے وزیر سارے تے بے نظیر پاوے عمران ویخو دونیں جی انگریز نو ملن نلن جی گنجیا کا دا خاندان ویخو غیرت دین ایمان تو صاف باگی ڈالر پیچھے ہو گیا تھیان و سخت مخالفت قرآن دی ویچ کالج تازی رات نہیں اوتھے اسلام والا اوتھے نظام تعلیم بے گھرتی دا پکرہ جے او شیطان والا یہودی تکتو بنائے نے پروفیسر چھڑیا ایک نہیں ہونے ایمان والا کیتی قوم برباد ہے اس کنجر پیشے ڈالر دے اے لے جان والا ازادی گئی محکومیت سیر پہ گئی پروفیسر دے ہاتھ قوم آ آگئی جہے جمی محمود گزنوی نج تے نچن تے آ گئی جو دی قرآن سی لچ پر دے پڑتے آ گئی سارا جرم ہے لانتی ماسٹر دا الیکشن لڑ کے حکم چلا آ گئی تی نومبر اخبار نو آئے وقت کرتے آن بیان اندر تین مسلم دی کی بش کی شپ کرتی رہتی سی افغانستان اج تکر تاریخ میں نہیں آیا پاوے لبو نمرود ہم آنے پر بغیر انگلش دباؤ ڈالر آج... ڈالر لو کے ساری پوائی بیٹھا انہیں کی جی حد بغیرتی پیسے پیچھے ڈیوا چبائی بیٹھا بش کافر دی شےپ کران خاطر ہاتھ تی دے اس طرح فڑائی بیٹھا فن سارے اس تلیمی اندر جی کالج کے پڑھائی بیٹھا کرو کسے بریائی دا جدو پیچھا قلم پروفیسر تھی دلیاں دا جدو استاد لبو گج وج کے لکھ دیے پروفیسر ہر بریائی کا مرکل ہےج کے لکھ دیے پروفیسر کن لیا دین ایمان گیرت پج کے لکھتی ہے پروفیسر ڈالر گوری نے لوٹیا دین سا کالج بلایا جد پروفیسر گریبی ایمان مضبوط رہ نشا میری دایا جد پروفیسر جدو نہیں سن اس پٹھی جد پروفیسرایا جد پروفیسر پروفیسر نے دیتی تعلیم جیڑی ہوک ہو یاد آ گئے ایک مرد پیا اور چار کردار سڈے واسطے کیوں حجاب آ گئے پروفیسر جی تی کی تھی سوال کیتا ہن باپ نواب آ گئے نشا ڈالر اجے بھی لکھیا نہیں بیٹی نو کرنے ہسابے آ گئے ایسا لان سبق پڑا بیٹھا تلاک خسم نو دین دا حق منگے چادر چار دیواری تو ہوئی باغی کلبوں یہ بہن کا حق منگے ڈیو پی سیو ہوٹل وڑ گئی عورت رہی نہیں دین دا حق منگے اجے ہور ہوا پروفیسر ہی منڈی یہ بہن کا حق منگے چو مردوں کا حق نہ دئی نو پروفیسر آ رب دا واسطہ ہی بال جم کے کدے یہ لائے نہلدیت ہوں سب دا واسطہ ہی جانور چار نہ چوبی پھر ایک پانڈے رولے والے سب دا داستا